جی میری آواز آ رہی ہو تو مجھے بتا دیں اگر آپ ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہیں تو مجھے آپ کے میسیجز میٹ نہیں رہے جی امید ہے میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہوگی لیکن آپ کے ٹیکسٹ میں اپنے دوسرے آئی ڈی پر مجھے بتا دیں کہ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اچھا ٹھیک ہے تو بس اوقات ایسے ہو جاتا ہے اس میں آواز نہیں آتی میسج نہیں آتے ایسا کیجئے ایک دفعہ کال کنیکٹ کر کے پھر دوبارہ ملائیے ممکن ہے کہ دوسری مرتبہ میں آپ لوگوں کے مجھے میسیجز مل جائیں تو میں یہاں سے کال بریک کر رہا ہوں اور پھر دوبارہ مجھے ذرا ڈائل کیجئے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ <تصالح> <تصالح> جی آپ لوگوں کے میسیجز مجھے ابھی بھی نہیں مل رہے تو پھر ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سبق اور آپ لوگ مجھے آ, میسیجز جو ہیں وہ اپنے اسکائپ آئی ڈی پر کیجیے منتق والے آئی ڈی پر نہ کریں کیونکہ اس سے مجھے آ, مل نہیں رہے میسیجز نہیں مل رہے آپ کے دوسرے آئی ڈیز پر مجھے مل رہے ہیں جی ٹھیک ہے چلیے جی پھر ہم سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم ہماری کتاب کا آج آخری سبق ہوگا سبق نمبر دا مادہ قیاس مادہ قیاس کا بیان جی تو دیکھیے کہ جاننا چاہیے کہ ہر قیاس کی ایک صورت ہے اور ایک مادہ ہے تو صورت تو جو ظاہری شکل ہوتی ہے قیاس کی اور مادہ وہ جو اس کی اصل ہے یعنی جو مضمون ہوتا ہے جو چیز سمجھنے والی چیز ہوتی ہے اسے مادہ کہتے ہیں اور جو ظاہر کی ایک الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ صورت ہوتی ہے تو جتنے بھی قیاس ہوتے ہیں ان کا ایک ان کی ایک تو صورت ہوتی ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے صورت قیاس صورت قیاس کی تو اس کی وہ حیت ہے جو اس کے مقدمات کے ترتیب دینے سے اور حد اوسط کے ملانے سے اس کو حاصل ہوتی ہے آپ نے دو مقدمات پہلے تو دو مقدمات لیے پھر ان دونوں مقدمات کو ترتیب دیا پھر آپ نے حد اوسط ملائی اس حد اوسط کو گرا دیا اس کے بعد پھر جو آپ نے قیاس نکالا جو نتیجہ نکالا وہ وہ تو ہوا صورت قیاس صورت ہوئی ایک. یہ سب چیزیں ایک صورت ہیں <تصفح> لیکن کہتے ہیں کہ مادہ قیاس وہ مضامین اور معانی ہیں جو مقدمات قیاس کے ہیں مادہ جو ہے قیاس کا وہ مضامین اور معانی ہیں جو مقدمات قیاس کے ہیں یعنی یہ مقدمات یقینی ہیں یا ذنی وغیرہ وغیرہ جو آپ نے دو مقدمات ملائے تھے جن کو پھر آپ نے نتیجہ جن کی حد اوسط کنانے کے بعد نتیجہ نکالا تھا وہ جو دو مقدمات تھے ان دو مقدمات کے معنی کو اور ان کے مضامین کو جو ہے وہ مادہ قیاس کہتے ہیں الفاظ کو نہیں ان کے معنی کو جی آگے چلتے ہیں بس قیاس کے اعتبار سے مادے کی پانچ قسمیں ہیں مادہ قیاس کی صورت قیاس کی نہیں مادہ قیاس کی پانچ قسمیں ہو گئی ان کو صنعت خمس کہتے ہیں نمبر ایک قیاس برہانی نمبر دو قیاس جدلی نمبر تین قیاس خطابی نمبر چار قیاس شعری نمبر پانچ قیاس سفستی پہلی پہلی قیاس برہانی برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیاں سے مرکب ہو برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیاں سے مرکب ہو خواب مقدمات بدی ہی ہوں یا نظری <تصفح> بدیہی اور نظری کا تو آپ کو معلوم ہے ہی بدیہی وہ چیز ہوتی ہے جو جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے اور نظری جس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑ جائے <تصفح> تو وہ نتیجہ جو مقدمات یقینیاں سے ہمیں مل رہا ہوگا ایسے مقدمات جو ہر صورت میں یقینی ہیں دو مقدمات کو ملانے سے پھر جو آپ کو قیاس ملا جو نتیجہ کیاس یا اس کو قیاس بھی کہہ دیتے ہیں اصل تو اس کو نتیجۂ قیاس کہنا چاہیے لیکن قیاس بھی ہے <تصفح> <تصفح> تو وہ قیاس قیاس برہانی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ایک مقدمہ یقینی ہے یہ <تصفح> یہ جو ہے وہ یہ بدی ہی نہیں ہے یہ نظری ہے کیونکہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ بات ہم دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس لیے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اللہ کی سچی کتاب اس سچی کتاب کے اندر حضور علیہ السلام کو نبی کہا گیا ہے اب اب یہ سچی کتاب کیسے ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس جیسی کتاب کو لانے سے اہل عرب بھی عاجز ہیں اگر یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو پھر اس جیسی کتاب تو دور کی بات اس جیسی ایک آیت یا اس جیسا اس جیسی ایک مضمون بھی انسانیت جو ہے وہ تیار کرنے سے عاجز ہے ہم تو چونکہ عجمی لوگ ہیں ہمیں تو اس کی کیا کہنا چاہیے فصاحت و بلاغت کا اور اس کے مضامین کا اندازہ ہی نہیں لیکن جو اہل عرب ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت میں اہل عرب کے شعر اور نثر گوئی کا توتی بولا کرتا تھا اور بہت عمدہ جو ہے وہ کلام بیان کیا کرتے تھے اور کعبے کی دیواروں پر جو ہے وہ آ کر اپنا کلام نصب کیا کرتے تھے اور پھر مقابلہ ہوا کرتا تھا اور جس کا کلام سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا تو وہ آہ, اس کا کلام جو ہے وہ سب سے اچھی جگہ پر نصب رہتا اور پورا سال کے لیے وہ جو ہے وہ نصب رہا کرتا تھا امراء القیس اس زمانے کا بہت مشہور شاعر رہا اور بڑے بڑے تو جس وقت میں قرآن پاک کا نزول ہوا تو صرف ایک آیت انا کل فصلی ان نا عاقینہ فصلی یوربی کا ان نا شانیہ کا یہ تین آیتیں کسی نے جا کر دیوار بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیں اور اس کو دیکھ کر بڑے بڑے ادیب اور شعرا بول پڑے تھے کہ محاذہ کلام البشر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اب ہمیں تو ان تین آیتوں میں وہ فصاحت اور بلاغت نظر آ ہی نہیں سکتی نہ ہی آتی ہے کیونکہ ہم تو اہل عرب بھی نہیں اور ہوں اور اگر زبان دان بن بھی جائیں تو بھی اس درجے کے نہیں لیکن اس وقت کے جو اہل عرب تھے زباندان لوگ تھے وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھے کہ یہ واقعی انسان کا کلام نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل اور برہان ہیں کہ یہ کتاب جو ہے من جانب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے کوئی کوئی شخص جو ہے دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو من منعان اس طریقے سے یاد ہو جائے جس طرح سے یہ قرآن یاد ہو جاتا ہے کوئی بھی کتاب ہو آپ منطق کی یہ ایک چالیس پینتالیس صفوں کا کتاب چاہ لے لیجیے ممکن ہی نہیں کہ اس کی ایک ایک زیر زبر کے ساتھ اس کے ایک ایک حرف کے اسی انداز کے ساتھ وہ یاد ہو جائے مضامین یاد ہو جاتے ہیں لیکن ان کے الفاظ بائن ہی اسی طریقے سے یاد نہیں ہوتے چہ جائے کہ اتنی بڑی زخیم کتاب منعان اسی طرح ایک چھ پانچ آٹھ سالہ بچے کو یاد ہو جائے تو یہ یقیناً ایک قرآن ہی کا معوضہ ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس طریقے سے یاد ہو جائے اور پھر یاد رہے بھی صحیح ساری زمانے کے لیے اگر کوئی بہت ہی محنت کر کے کر بھی لے گا ہفتے دو ہفتہ سال دو سال سے زیادہ وہ اس کو اس طریقے سے یاد نہیں رکھ پائے گا تو اس طرح کے جی جی بالکل لفظ بہ لفظ یاد نہیں ہوتی کوئی بھی کتاب یاد نہیں ہوتی آدمی اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ لفظ کی آگے پیچھے کمی بیشی ضرور کر جاتا ہے لیکن قرآن پاک کے یہ مجزا ہے کہ یہ یاد بھی ہو جاتی ہے اور پھر معنی کے بغیر ہمیں کیا اس کا معنی آتا ہے آٹھ سالے بچے کو کیا پتہ اس کے معنی کیا ہیں لیکن وہ ایسے منوان یاد ہوتی ہے اور بالکل حرف بحرف کہ بڑے بڑے لوگ آج آ جاتے ہیں اس طرح کے بہت سارے اور دلائل ہیں کہ جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جب قرآن اللہ کی کتاب ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جتنے بھی مزامین ہوں گے وہ بھی ثابت ہوں گے جس میں حضور علیہ السلام کی نبوت بھی ثابت ہوگی تو یہ دلیل جو ہے یہ دلیل نظری ہے بدی ہی نہیں ہے نظری ہے لیکن ہے یہ یقینی تو یہ مقدمات یقینی میں سے پہلا مقدمہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا مقدمہ یہ تو یقینی ہے ہی اور اس کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہر اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہے کیوں واجب الاطاعت ہے کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے اب اب یہاں پر جو دلیل نظری بنے گی وہ یہ بنے گی کہ بھائی اگر اللہ کا وجود ہے اور اس چیز کو مانا جاتا ہے اور یہ بدی ہی ہے نظری بھی ہو سکتا ہے اس کی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے کائنات کے اندر یہ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنی اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے جب اللہ ہے تو پھر اللہ کا جو بھی رسول ہوگا جس کو وہ کہے گا کہ یہ میرا رسول ہے اس کی اطاعت کرو تو پھر وہ واجب اطاعت بن جائے گا تو بہرحال یہ دونوں مقدمات جو ہیں یہ نظری ہیں اور یقینی بھی ہیں اب ان دو یقینی مقدمات کے نتیجے میں جو ہم قیاس نکال رہے ہیں وہ یہ نکل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں تو دو مقدمات یقینی میں سے پہلا مقدمہ یقینی کیا ہوا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں دوسرا ہر اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہے اور اس کے مقابلے میں جو اس کے نتیجے میں جو جو قیاس آیا جو کہ قیاس برحانی ہے کیونکہ یہ دونوں یقینی قیاس سے ہمیں ملا یقینی مقدمات سے ملا تو وہ یقینی قیاس یہ ملا ہمیں کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم واجب ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں بدیہیات کی چھ قسمیں ہیں ہم نے کہا تھا مقدمات بدیہی یا مقدمات نظری نظری میں تو چلیں ٹھیک ہے ہمیں دلیل دینی ہے لیکن جو بدیہی مقدمات ہیں وہ وہ بدیہی کی کیا قسم ہیں وہ چھ ہیں نمبر ایک اولیات اولیات وہ قضی ہیں کہ موضوع محمول کے صرف ذہن میں آنے سے عقل ان کو تسلیم کر لے دلیل کی ضرورت ہی نہ رہے جیسے ہم یہ کہیں کہ کل اپنے جزب سے بڑا ہوتا ہے اب اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ کل بڑا ہوتا ہے جز اس کا چ... ایک حصہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے جز کو ہم کل سے بڑا تو کر ہی نہیں سکتے تو یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نمبر دو فطریات فطریات وہ عزین ہیں کہ جب وہ ذہن میں آویں تو ان کی دلیل ذہن سے غائب ہی نہ ہو جیسے چار جفت ہے اور تین طاق ہے تو دیکھو اس قضیے میں چار کے جفت ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے دو برابر حصے ہوتے ہیں تو ایون کی ہم نے یہ تعریف پڑھی ہے ایون اور آٹ کی کہ ایون جو ہے وہ اپنے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو بس جو بھی تقسیم ہو جائے گا وہ ایون اور یا جفت ہوگا تو اس کو ہم اس کے لیے دلیل ہے لیکن وہ دلیل ایسی ہے کہ جو آپ کے ذہن سے غائب ہی نہیں ہوتی حدسیات حدثیات وہ غزی ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن جاوے لیکن سغرا اور قبرا کی ترتیب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے سغرا اور قبرا کی ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے جیسے کسی مفتی کامل سے پوچھا کہ چوہا کنویں میں گر پڑا کتنے ڈول نکالیں تو وہ فوراً جواب دے دیں گے کہ تیس ڈول نکالنا واجب ہے تو یہ قضیہ کہ تیس ڈول نکالنا واجب ہے حدثی ہے کہ اس مفتی کا ذہن دلیل کی طرف تو گیا لیکن سورا اور کبرا ملانے کی ضرورت نہیں پڑی یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے حدسیات ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہ ذہن کے اعتبار سے بہت تیز ہیں یا تجربے کار ہیں تو دلیل تو ہوگی اس کی لیکن وہ اتنے تجربہ ہو چکا ان کو اپنے اس فن کے اندر کہ جیسے ہی آپ نے سوال کیا وہ سغرا اور کبرا کی طرف ذہن جائے پہلے سغرا کا مقدمہ بنائیں پھر قبرا کا پھر دونوں کو ملائیں پھر حد اوسط نکالیں پھر جواب نکالیں ان سب طرف جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ انہوں نے اس پر پہلے سے ورک آؤٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بس ذہن فوراً ہی اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو لیکن ہوتا یہ دلیل ہی سے ہے لیکن وہ اس قدر تیزی کے ساتھ ان سارے پروسیسز سے گزر کے وہ پہنچ جاتے ہیں نتیجے کی طرف کہ ان کو اس پر زیادہ وقت لگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو یہ حدسیات کہلاتے ہیں گویا کہ یہ بھی ایک بدی ہی بن جاتے ہیں ہوتا تو یہ نظری ہے مطلب دلائل اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار اتنا تیز ہوتا ہے یا اس کا ذہن اتنا شارپ ہوتا ہے یا وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کام کو اتنی تیزی سے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کے لیے وہ بدی ہی بن جاتا ہے دوسرے کے لیے نظری ہوگا مشاہدات چوتھی قسم مشاہدات وہ قضائیں ہیں جس میں جن میں حکم حواس سے ظاہری یا باطنی کے ذریعے سے کیا جائے ہمارے جو فائیو سینسز ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز بتا دیتی ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ بھی بدی ہی کہلاتا ہے جیسے ہم کہیں کہ سورج روشن ہے تو آنکھ کے ذریعے سے اس میں حکم روشن ہونے کا کیا گیا یا ہم کہتے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے تو یہ چیز مشاہدے سے ہے آ, یا ہوا سے ظاہری یا ہوا سے باطنی وہ آپ کو بتا دیں گے تو یہ فیلنگز جو ہوتی ہیں یا ایکسٹرنل یا انٹرنل فیلنگز یہ خود ہی بدیہیات میں سے ہیں اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی ہے نمبر پانچ تجربیات وہ قز ہیں کہ کئی مرتبہ ایک بات مشاہدہ کر کے عقل اس میں حکم کرے پہلے آپ نے کئی مرتبہ اس میں تجربے کیے تجربے کرتے کرتے آپ کو اتنا زیادہ اس میں ایکسپیرئنس ہو گیا کہ اب آپ بغیر سوچے فورن کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ یوں ہے جیسے کہ گل بہ نفشہ کہ تم نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا کہ زکام میں نفع کرتا ہے تو کلی حکم کر دیا کہ گل بے گل نفشہ زکام کے لیے نافع ہے کہ جب بھی آپ نے گل بنفشہ نفشہ پیا اور آپ کو اس میں کیونکہ اکثر اس میں اکثر کیا عمومی طور پر یہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ بہت زیادہ ہو یا کم ہو تھوڑا ہو کتنے پرسنٹیج ہے وہ ایک دوسری چیز ہے لیکن بہرحال ہوتا تو ہے تو اگر آپ کے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ آپ نے سو مرتبہ اس کو استعمال کیا اور سو مرتبہ ہی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ملا تو آپ کا یہ پھر ایک تجربہ بن گیا اب آپ نے اس کو اس کو اب دلیل سے ثابت آپ نہیں کریں گے اس کے لیے آپ کو مقدمات بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو میرے تجربے سے یہ چیز اتنی مرتبہ ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ بدی ہی, ہی میں شامل ہو گیا یہ نمبر چھ متواترات متواترات وہ قزی ہیں کہ ان کے یقینی ہونے کا حکم ایسی جماعت کے کہنے اور متفرق خبروں سے کیا گیا ہو کہ ان سب خبروں کو جھوٹ نہ کہہ سکتے ہوں دیکھیے ایک ایسی جماعت اگر کوئی بات کرتی دو باتیں ہیں ایک ایسی جماعت کے کہنے یا اور متفرک خبروں سے پہلے ایسی جماعت کہ ایسی جماعت یہ بات کہتی ہے کہ آپ اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے یعنی جن کے بارے میں آپ بہت آپ کو ٹرسٹ ہو کہ بھی باقی یہ لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں ان کے اندر جھوٹ بولنے کا احتمال ہی نہیں ہے ان کی ان کی ان کے اندر یہ چیزیں یہ غیر اخلاقی بات نہیں ہو سکتی جیسے صحابہ کرام کہ ان کے بارے میں ہم جی یہ, یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ اگر کوئی حدیث بیان کریں گے تو وہ اس میں غلط بیان ہی کریں گے اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی دلیل سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی میں ان کی جو سوان عمری ہے ان کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑھ کر اتنے بڑے بڑے مسائل کے اندر انہوں نے آ, کوئی غلط بیانی نہیں کی کوئی ایسا آ, غلط آ, کام انجام نہیں دیا تو ان سے یہ بعید از قیاس ہے یہ بات کہ وہ اس طرح کی گفتگو میں یا حضور کی آ, قول کو نقل کرنے میں وہ غلط بیانی سے کام لیں گے کیونکہ ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے تو جن کے بارے میں آپ کو سو فیصد یقین ہو کہ ان سے یہ یہ ایسا ایسا نہیں کر سکتے ان کے ان کے اوپر جھوٹ کا الزام نہیں لگ سکتا یا وہ غلط بات نہیں کہہ سکتے اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسی جماعت ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن لیکن کیا ہے کہ اس بات کو متفرق بیس لوگوں نے مثال کے طور پر ثابت کیا یہی ایک ہی بات کی مثال کے طور پر ایک لا پروف ہوتا ہے اب اس کو انگلینڈ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی اپنے ریسرچ پیپر میں یہی بات کی ایٹ سیم ٹائم جو ہے وہ دنیا کے پانچ آٹھ دس ملکوں کے پروفیسرز نے جو ہے وہ اسی بات کو ثابت کیا تو متفرک لوگوں نے اس کو مختلف جگہوں پر بیٹھ کر ایک ہی چیز کو کہا تو پھر یہ چیز بھی متواترات بن جاتی ہے اور اس کو بھی بدیہیات میں ہم شامل کر لیتے ہیں کہ یہ چیز تو پروون ہے نا اٹس کہ اب اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان یا گنجائش نہیں ہے دیکھیے تھیوری کے اندر امکان ہے کہ وہ چینج ہو جائے لیکن جب ایک چیز لا بن جاتی ہے تو سائنٹیفک لاز جو ہوتے ہیں وہ 99.9% نائن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے تو, تو متواترات بھی یہی چیز ہے کہ جب ایک چیز مختلف لوگوں سے ایک ہی چیز ثابت ہو جائے کوئی بھی چیز اب میں ایک بالکل اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ہیں اور لاہور سے ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو میں کسی سے پوچھتا ہوں جی کتنے گھنٹے کا سفر ہوگا تو مجھے میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ جی پانچ گھنٹے کا ہوگا میں پھر کسی اور کو کال میں لا کے پوچھتا ہوں پھر میں اپنے والد سے پوچھتا ہوں پھر میں اپنے کسی بہن بھائی سے پوچھتا ہوں اس طرح کرتے کرتے میں کوئی پاکستان کی بیس لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں اور ہر شخص مجھے یہی کہتا ہے کہ جی ہاں لاہور سے کراچی لاہور سے اسلام آباد پانچ گھنٹے کا ہے گھنٹے کا سفر ہے تو اب یہ متفرق لوگوں سے ایک بات اتنی زیادہ ثابت ہو گئی ہے تو اس کو بھی اب ہم بدیہیات میں شامل کر دیں گے اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس کی دلیل بتاؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ پانچ گھنٹے کا سفر ہے کیونکہ اس کو اتنے سارے لوگوں نے کہہ دیا ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ غلط چیز نہیں کہہ سکتے ہاں اگر میڈیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے میڈیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن اگر عام آدمی کسی ایک چیز کو بار بار کہتا ہے ہر دوسرا شخص اس چیز کو کہتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اسی لیے دیکھیے اس اس قانون کے مطابق دیکھیے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس شخص کا نام جرمنی کا تھا غالبا وہ بہت بڑا فلسفر تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کسی چیز کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ جھوٹ ہے اس جھوٹ کو اتنا بولیے اتنا بولیے اس قدر زیادہ بولیے کہ وہ سچ لگنے لگے یہ, یہی ہے متواترات کیونکہ متواترات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو بیس مرتبہ سن چکا ہوں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے تو بھئی یہی ہوگا یہ ہے متواترات کا نتیجہ کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہر چوتھا آٹھواں آٹھ, دسواں آدمی یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہی ہے تو میڈیا کی جو پاور ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک بات کو جب وہ کانسٹنٹلی بار بار ہر جگہ اس غلط بات کو اتنا کہتا ہے تو ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ بات تو ہر جگہ ہی میں نے سنی ہے اور ایسی ہی ہے اور پھر اس کو وہ میڈیا کی اس بات کو لوگ پھر گھروں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں باہر بھی اندر بھی ہر جگہ وہ چیز تو یہ متواترات ہے تو اب یہ ہوگی چھ قسمیں جینوں نے اس کی مثال بھی دے دی جیسے کوئی کہے کہ کلکتہ ایک بڑا شہر ہے تو اس کا یقین ہی ہونا آپ کو ایسی خبروں سے معلوم ہے کہ ان خبروں کو آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے تو قیاس کی پہلی قسم تھی کیا برہانی کیا برہانی کے اندر ہمیں بدیہیات ہوں یا نظریات ہوں لیکن نظریات یقینی ہوں تو ان کے مرتب کرنے سے جو ملتی ہے جو نتیجہ ملتا ہے جو قیاس وہ کیسے یقینی ہوتا ہے نمبر دو قیاس جدلی قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ یا کسی فریق کے مانے ہوئے مقدمات سے بنا ہو وہ صحیح ہوں یا غلط اب یہاں پر صحیح ہوں یا غلط ہوں بس ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن یہ بات ہو کہ وہ مقدمات مشہورہ ہیں یا کسی ایک گروہ کسی ایک مذہب کوئی ایک فریق کوئی ایک سیکٹ ان کو بلیپ کرتا ہو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا قول کے جاندار ذبح کرنا برا ہے ایک مقدمہ اگرچہ یہ غلط ہے لیکن ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک اور ہر برا کام واجب ترک ہے یہ بات تو خیر ٹھیک ہے لیکن اس کا پہلا مقدمہ یہ اتنا صحیح نہیں ہے لیکن کسی ایک گروہ سے متعلق ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا جواب بھی ہم یہ نکالیں گے جو نتیجہ قیاس نکلے گا تو وہ یہ نکلے گا کہ جاندار کا ذبح کرنا واجب ترک ہے لیکن یہ قیاس قیاس برہانی نہیں جس کا ماننا ہر صورت میں واجب ہو یا ضروری ہو یا ٹھیک ہو بلکہ یہ قیاس جدلی ہے کسی ایک فرقے کے متعلق تو یہ ہو سکتا ہے کسی ایک خاص لوگوں کے یا گروہ کے عقیدے کے متعلق تو یہ قیاس ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر نہیں قیاسِ خطابی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان سے غالب گمان صحیح ہونے کا ہو غالب گمان جیسے زراعت نفع کی شے ہے اور ہر نفع کی شے قابل اختیار ہے بس زراعت قابل اختیار ہے تو پہلا جو مقدمہ ہے زراعت نفع کی شے ہے یہ غالب تو ٹھیک ہی ہے غالب گمان لیکن ہاں جی دلیل انی بالکل بالکل یہ جو اس طرح کے قیاس کے ذریعے سے جو دلیل بنے گی وہ دلیل انی ہو جائے گی تو قیاسِ سے خطابی ہم نے کہہ دیا کہ غالب گمان ہونا چاہیے اب اس میں زراعت نفع بخش ہے کچھ مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ نفے کی شے نہیں رہتی موسم کی وجہ سے بیج کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اگر نفع کی چیز نہ رہے گی تو وہ اس کسان کے لیے یا ایک خاص وقت کے لیے کسی ایک فصل کے لیے وہ آ, نقصان کا بھی استعمال ہے تو لیکن عمومی طور پر چونکہ اس میں نفع ہے تو اس لیے ہم نے اس کو قیاس خطابی کہا قیاس شاعری قیاس شاعری وہ ہے ایسے مقدمات سے جن کا منشا خیال محض ہو خواب واقعے میں صادق ہوں یا قاضم ہوں خیال حقیقت سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر صرف آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئے اب وہ ذہن والی چیز حقیقت میں مل جائے تو بہت اچھا نہ ملے تو بھی ایک خیال تو ہے آپ کے ذہن میں اس خیالوں کے ذریعے سے جو قیاس آپ نے بنایا وہ قیاس شعری ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید چاند ہے اور ہر چاند روشن ہے پس زید روشن ہے تو زید کو چاند کہنا یہ ایک قیاس شعری ہے قیاس سفستی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو محض وہمی اور جھوٹے ہیں محض وہمی ہیں صرف وہم ہے اور جھوٹ ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں جیسے کہا جائے کہ ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے اشارہ اسے اسے کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہو اچھا اور جو اشارے کے قابل ہے جسم والا ہے جو اشارے کے قابل ہے وہ جسم والا ہے بس ہر موجود جسم والا ہے دیکھیے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اشارے کے قابل ہے جسم والا ہے کئی چیزیں ہیں جو اشارے کے قابل ہیں لیکن ان کا جسم نہیں ہو سکتا جیسے ہوا ہوا کا آپ جسم ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کی اس کی لمبائی چوڑائی اس کی لینتھ ویٹھ اس کا نظر آؤں اس کا والیم تو ہو سکتا ہے لیکن آ, وہ وہ آپ کے سامنے اس طریقے سے موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو اشارہ کر سکیں چنانچہ آپ پہلا مقدمہ بھی غلط ہو سکتا ہے کہ ہر موجود شاعر اشارے کے قابل ہے ہوا موجود ہے لیکن اشارے کے قابل نہیں ہے یا آپ کے جسم کے اندر آئرن ہے پوٹاشیم ہے کیلشیم ہے بہت ساری چیزیں ہیں موجود ہیں لیکن آپ ان کو اشارہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے نظروں سے اجھل ہیں آپ خون آپ کے خون میں چیزیں موجود ہیں جن جی یہ بھی ہیں موجود ہیں آپ کے سامنے ابھی نہیں ہے خیال کیجئے گا ابھی کوئی نہیں ہے لیکن آ... تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ہر موجود یہ کہنا کہ ہر موجود جسم والا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے آپ نے گھوڑے کی تصویر کی نسبت کہیں کہ یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہی نہانے والا ہے پس یہ ہی نہانے والا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سبستی ہے کیونکہ یہ محض وہم کی بنا پر آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ گھوڑا ہے نہیں یہ گھوڑا نہیں ہے آپ یوں کہیں کہ یہ گھوڑے کی تصویر ہے اگر آپ اشارہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے تو یہ پھر یہ قیاس جھوٹا ہے یہ گھوڑا نہیں ہے زندہ جاندار گھوڑا نہیں ہے تو بہرحال ایسے قیاس جو کہ جھوٹ پر یا مہذ وہ پر مبنی ہوں تو ان کو قیاس سبستی کہتے ہیں ایسے قیاس سبستی قیاس شہری, قیاسِ شعری قیاسے خطابی قیاس جدلی کے ذریعے سے جو مقدمات بنیں گے اور ان سے جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ جو ہے وہ دلیلیں انی بنے گی اس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو پروون ثابت نہیں کر سکتے یہ لا نہیں بن سکتا ہمارے فلسفے اور منطق کی علم کے اندر صرف قیاس برہانی کے ذریعے سے جو چیز آپ ثابت کریں گے وہ وہ قیاس جو ہے وہ مانا جائے گا اور اس کا اعتبار ہوگا تمام فلسفرز کے نزدیک دنیا کے اندر جی ہماری کتاب الحمدللہ ختم ہوئی چھوٹا سا رسالہ تھا لیکن ایک سال پورا لے گیا یہ آرام آرام سے ہم چلتے رہے لیکن یہ کہ الحمد ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی یاد <تصفح> یاد رکھنے کی کرنے کی جو اس میں آ پڑھنے میں پڑھانے میں کمیاں کوتہیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرمائے اور ہماری ان اس ساری کوشش کو ان کی کابشوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنت کو بھی قبول و منظور فرمائے کہ اپنے لیے اپنی تعلیم کے لیے دونوں تعلیم کے لیے وقت نکالنا محنت کرنا اور دینی جذبے اور شوق کے ساتھ محنت کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبول ہے بڑی پسندیدہ ہے تو جی خیر مبارک ہو جی آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو تو اب ٹیسٹ وغیرہ اس کا دیکھ لیجئے گا جب بھی موقع مل جائے یاد کرنے کی ٹائم مل جائے تو مجھے ٹائم بتا دیجئے گا کہ کون سا وقت کون سا دن تو میں پھر اس حساب سے آپ لوگوں کو پیپر کر کے بھیج دوں گا اور جی آپ لوگوں کو امتحانات کی تاریخیں کچھ معلوم ہو گئی ہیں کہ کس تاریخ کو امتحان ہے اچھا اچھا سات سے بارہ میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ دے رہے ہوں گے وفاق کا امتحان اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے صحی اس کو آپ اس کو آپ حجت کہہ لیں یا نتیجۂ دلیل کہہ لیں جب دو تصدیقات کو ہم معلوم کریں گے اور اس سے تیسری انجانی تصدیق معلوم ہو جائے گی تو اس کو آپ نتیجۂ حجت کہہ لیں کہ دو دلیلیں تھیں یا دو حج حجت تھیں اور اس کے ذریعے سے آپ کو تیسری چیز کا معلوم ہو گیا جیسے ہم نے کہا تھا کہ دو قیاس ہیں اور نتیجۂ قیاس نکال لیا تو دو دلائل ہیں ان سے نتیجہ دلیل نتیجۂ دلائل نکال لیا نتیجہ دلیل نکال لیا کوئی بھی لفظ دے سکتے ہیں نام ایسا دے دیں جس جو بدی ہی وہ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے وہ جی <coughs> اور کوئی بات ہو تو پوچھ لیجئے گا اور باقی انشاءاللہ پھر تو آپ لوگوں نے امتحان کی ٹیسٹ کی اپریل 19 ٹھیک ہے انیس کو پھر میں آپ لوگوں کو میں ٹیسٹ دے دوں گا اس سے پہلے ہی بلکہ میں پیپر بنا کے تو میں سینڈ کر دوں گا یہ کتنے اسباق پانچ اسباق کرنے ہیں یہ پوری تصدیقات کرنی ہے سیکنڈ ہاف پورا کرنا ہے سیکنڈ ہاف دو ٹھیک ہے اکثر مشتوی تک چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سوال میں بنا کے تو میں سینڈ کر دوں گا واٹس پر ان کے منطق منتقل مختارات والوں کے گروپ کو یا ان میں سے لرننگ اسلام کو کسی تو وہاں سے پھر آپ کو پیپر مل جائے گا اور آپ کے وہ ٹیسٹ بھی کچھ ایک آدھ ٹیسٹ چک ہونے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں کر کے بھیج دوں گا ساتھ میں تو ٹھیک ہے جی دوا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بالکل ان